يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيع الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا دخر الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والذين إذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تبلوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وبارك وسلم ربش رحل صدری ولی امری وحلۃ وجاء اللہ وزیر امین اہلی امین یا ربرال صورت الانفال کا ہم نے گزشتہ نشست میں مطالعہ شروع کیا تھا غزبے بدر کے حوالے سے تبصرہ ہے مزید رہنمائی اور اس حوالے سے تفسرہ بھی آئندہ کی آیات میں آئے گا ابھی کچھ اشارہ منافقین کے طرز عمل کے حوالے سے کیا جا رہا ہے سوریہ الانفال آیت نمبر بیس یا یادین جو ایمان لائے ہو رسول اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی ولا طب اللہ عن ہو اور اس سے مت پھیرو و ام تم تسمََ جبکہ تم سنتے ہو یعنی سننے کا حاصل نکلنا کیا چاہیے اطاعت سمیانہ و اطا یہ تو ایمان والوں کی صفت بھی ہے اور ان کا طرز عمل بھی اور لدین خواتین اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا وہم لا یا سناؤن حالانکہ وہ سنتے نہیں <نَهِن> یعنی سن کر عمل نہ کرنا پتا کی رویش اختیار نہ کرنا تو یہ سننا اور نہ سننا بالکل برابر ہے ان نشبت دوا سم لا بے شک جانور سے بدترین تو اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں جو اب سے کام نہیں لیتے یہ کن کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو حق کی قبولیت کے لیے استعمال نہ کریں وہ بدترین جانور ہیں اللہ اکبر ایک تو جانور جانور ہیں لیکن انسان کو تو اشک المخلوقات بنایا گیا صلاحیت عطا کی گئی اب وہ ان صلاحیتوں کو حق کی قبولیت کے لیے حق کو سمجھنے کے لیے حق پر عمل کرنے کے لیے استعمال نہ کرے تو بدترین جانور قرار دیا گیا اولا ایک ہم شر البری سور بینا میں پڑھتے نا وہ بھی یہی بدترین مخلوق بدترین جانور اس وقت اللہ ولام اللہ فہم خیرم اگر اللہ کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا مراد یہ ہے کہ جن کے دل میں خود نمک ہی نہیں ہے جن میں طلب ہی نہیں ہے تو زبردستی ان کو سنایا نہیں جائے گا ورو اسماحم اللہ طلب عردوم اور اگر اللہ نے سنا بھی دے تو وہ ضرور پھر جائیں گے اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے اس کے بعد بڑی اہم آیت ہے جس میں بڑا اہم تقادہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبئی کہنے کا یا یادین سجیب اللہ ولی وسول اے مان والو اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی پکار کا جواب دو لبئی کہو اذا دعاکم کم جب کہ وہ تمہیں بلائیں لما یحییکم اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے کیا مطلب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مانو گے تبھی اصل زندگی روحانی سطح کی زندگی بسر کر سکو کہ سورہ لہل میں پڑھیں گے حیات طیبہ پاکیزہ زندگی گزار سکو گے اصل زندگی وہی زندگی ہے جس میں بندہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی روش پر ہو وعلموا اور جان لو ان بشک اللہ يقول بين المرء وقلبه بیشک اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان وہ انہوں الہی تحشرون اور بے شک تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا اللہ حائل ہو جاتا ہے کیا مطلب اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اللہ نے کتاب بھی عطا کی اللہ نے پگمبر کی تعلیم بھی واضح کر دی اب تم اگر جانتے بوجھتے اس کو رد کرو اپنی صلاحیتوں کو حق کی قبولیت کے لیے استعمال نہ کرو تو اللہ حائل ہو جائے گا یعنی اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی تم سے چھین لے گا اللہ اس سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت کرے اور تم اس اللہ و کی طرف لوٹایا جائے گا. فتنة اللہ ولم منکم اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص انہیں لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا جب وہ آئے گا تو سبھی جائیں گے اس کے اندر خاص جو اصحاب سب کا واقعہ تھا اداب آیا وہ لوگ بھی گئے جو مجرم تھے اب وہ لوگ بھی گئے تو جرائم سے روک نہیں رہے تھے وہ بھی اس سزا کا شکار ہوئے تو ایسے کتنے عذاب سے بچو جب وہ آئے گا تو ہر ایک اس میں جائے گا وہ علم اللہ شدید الرقاب اور جان لو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے اگلی آیات خاص تناظر تو ہے صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین البتہ انہوں نے تو اللہ اور اس کے, کے تقاضے پورے کی ہے البتہ ایک انداز ایسا ہے جو ہم مسلمان نے پاکستان سے گویا کہ خطاب ہو رہا ہو اور استاد محترم ڈاکٹر اصرار مصعب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے شد و مت سے ذکر کیا ہے کہ اس میں ہماری تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں غور فرمائیے گا اذکرو اذ یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے مستضعفون فلارض زمین تم کمزور سمجھے جاتے تھے تخافون ان يتخطفکم الناس تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے مٹا دیں گے فاعاکم بس اللہ سبحانہ تعالی نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا وایدکم بنصری اور اپنی مدد سے قوت عطا فرمائی ورزقتکم من الطیبات اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو بہت بات تو یہ ہے صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے رضی اللہ تعالی عن اجمعین کمزور تھے مقام تعداد کم تھی لو اللہ نے ٹھکانہ دیا مدینہ شریف کی صورت میں اور پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو انہوں نے تو خوب شکر ادا کیا دین کے خاطر سب کچھ قربان کر دے کہ تیار اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا کاربندی رہے یا ایو الذین امنو اے ایمان والو لا تخونوا الله ورسوله اللہ, ورسول اللہ تعال اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ خیانت نہ کرو وتخونوا اماناتکم اپس میں دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو تم جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ حرکت غلط ہے اب سوچیں کہ کیا یہ صحابہ نام کے لیے ہے؟ وہ تو پورے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت تعداد کاربند تھے یہ معاملہ تو ہمارے ساتھ ہوا اب نظر دوڑا لیجئے ستر برس پہلے کی بات ہے کم و بیش بلکہ اس سے بھی زائد اکتر برس کم و بیش کیا حالت تھی انگریز ہمارے اوپر سرکار کے طور پر حکمران کے طور پر موجود تھا واسط تھا قابض تھا اور ہندوؤں کی بہت بڑی, بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی تعداد بھی تھی انگریز چلا بھی جاتا تو ہندو کی اکثریت کا ہمیں خوف تھا کہ وہ چک جائیں گے ہمیں اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر چھپڑ پھاڑ کر یہ خطہ زمین ہمیں عطا فرمایا انگریز چلا گیا ہندوؤں کی مخالفت سے اللہ نے محفوظ رکھا تعداد میں کم تھے اللہ نے اس قدر نعمت عطا فرمائی اس قدر نعمت عطا فرمائی آج بھی کوئی ہمارے ملک کے اندر نعمت کم ہے اور بھی کمات بے شمار نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی مقصد کیا تھا اللہ کا شکر ادا کرو پھر کیا ہوا دو پیسے جیب میں آئے پردہ گھر سے باہر گیا چار پیسے جیب میں آ گئے تو گردن میں سریا بھی آ گیا کچھ لوگوں کے سریا سمجھتے نا اکڑ آ جانا اور دین کا حال کیا ہوا اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آگے آج اب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس مو آج غریب الغربا ہے مغلوبیت کا دور ہے دین کی ہمارے سامنے کی بات ہے اور اب جو بمبارٹمنٹ ہے سیکولرزم کے نام پر اور ایتھیزم کی بمبارٹمنٹ ہے اور جس طرح شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے مداق اڑایا جا رہا ہے شریعت کے احکامات کا یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے یہ خیانت تو ہم نے کی پٹلہ ہم میں سب سے زیادہ مسائل ہم پر آ رہے ہیں تمام تر نعمتیں بھی اللہ کی ہیں لیکن بہرحال مسائد بھی ہمارے ساتھ کون اس کو جھٹلا سکتے ہیں کون اس کا انکار کر سکتا ہے معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے ہمارا یہ ہماری کرتوتوں کے نتائج ہیں مت خیانت کرو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور آپس کے معاملات میں خیانت کا معاملہ نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو اور سنیے صحابہ نے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر ڈالی صحابہ کرام نے تو اگلی آیت ان کے لیے نہیں ہمارے لیے ہے وہ دنیا کی محبت کے فتنے سے بچے رہے اللہ کی مدد ان کے شامل حال نہیں اگلی آئے دیکھیے کیا ہے وہ عالم اللہ امبالکم و اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ آزمائش ہے انہی کی محبت میں ڈوب کر انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے انہی کی دنیا بنانے کے چکر وہ اپنی آخرت کو بھی برباد کر لیتا ہے اسی مال کی محبت میں ڈوب کر مال کا بت بنا کر اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے لوگوں کو یہ باتیں سخت لگتی ہیں کہ ہاں بے کو زیادہ جذبات میں آ تم لوگ یہ باتیں کر جاتے ہو اللہ کے رسول کی حدیث سنے صلی اللہ علیہ وسلم عبد الدرہم بخاری کی روایت ہے ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ بندہ کس کا بننا ہے اللہ کا یہ مال کا بندہ بنا ہے کیا مطلب وہ ہم تو مشہور ہو گئے تھے نا یہ پاکستانی سب کچھ بیچ دیتے ہیں یاد ہے جملہ دوہرانے کی ضرورت ہے تلخ ہے بہت تھپڑ ہے اس قوم کے چہرے کے اوپر سب بیچ دیتے ہیں یہ لوگ تو. یہ ہمارا کردار اجتماعی آج اس مال کے چکر میں پڑ کر کس طرح کا غصب کا معاملہ کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں اپنے بھائیوں کا گلا کاٹتے ہیں ہاں؟ لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں اور اب تو کہتے ہیں کہ آپ دو چار کروڑ کی فراڈ نہ کرو فضیہ جاؤ گے آپ کرو اربوں کا اربوں کا کرو گے کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو پھر کہتے ہیں کہ ہم وکیل نہیں کہتے ہم جش کو خرید لیتے ہیں یہ ہمارے سیاست دانوں کے کی جملے کیا ہے یہ مال کی محبت کا بنا کر اس کے اندر غلط ہو جانا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کرنا فرمایا کے پاس اجر عظیم ہے یہ ہے تصویر ہماری اصل سابقہ طور پر یعنی جب صحابہ کرام نے جرف فرمائی ان سے خطاب ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا انہوں نے بھرپور ادا کیا اور ہمارے لیے کیا ہے زندہ کلام ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر دس کا حوالہ کئی مرتبہ آیا فی رک رک اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے یہ ہماری ایلبمز ہیں ہماری تصویریں جو ہمارے سامنے آ رہی بری لگے تو اصلاح کریں اچھی لگے تو شکر ادا کریں ہے تو کڑوی سیدھی سی بات ہے. ہے تو یہ بات تلخ ہم اس کے لیے تیار رہنا چاہیے ہم بہت میٹھے میٹھے لوگ ہو گئے ہیں. میٹھی میٹھی باتیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں. بس ہم ایک اسٹار ڈنر کرائیں اور جنت ہماری پکی ہو جائے آج ہم لوگ معاف کیجیے گا ہمیں اسی پہ بہلایا جا رہا ہے انتہائی سے بڑا فضائل ہم نے بھی بیان کیے کل بھی احادیث سنائی مسائل بھی تو سنے مسائل کا رونا بھی تو روئے تھوڑا وجہ بھی تو چیک کریں تاکہ ہم اصلاح کریں فضائل ان کے لیے جو فرائض پورے کر رہے ہوں نوافل پر ہم نے اپنے آپ کو مطمئن کر کے سمجھا کہ دو افراد کو ہم نے دستخان پر بٹھا کر جو ہے وہ افطار کرا دی باقی دن میں دس لوگوں کی گردن بھی کاٹی حرام کے پیسے بھی جیب میں رکھے اور لوگوں کے حقوق بھی ہم نے پمال کیے معذرت بھائی یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا فضائل کے قائل ہیں بجا ہے مگر فرائض واجبات پر عمل پہلے اور حرام سے بچنا پہلے شرط لازم ہے پھر ایک ایک نفل عمل بہت اجر و ثواب کا باعث بنے گا اللہ تعالیٰ اللہ میں حوصلہ دے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں بڑا حوصلہ ہے کتنی بڑی بھاری برکم باتیں سن رہے ہیں اور یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے یہ ان راتوں کی برکت ہے اسماعی مبارک کی برکت ہے تاکہ ہمیں کلیئرٹی رہے کہ بھائی ہماری ذمہ داریاں کیا ہے وہ ادا کریں گے فرائض بھی ادا کریں گے واجبات بھی ادا کریں گے حرام سے بھی بچیں گے نوافل بھی ادا کریں گے اللہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اللہ یاتا فرمائے گا لیکن یاد تو رہے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے اور ہمیں کہاں کہاں اصلاح کرنی امپروو کی کوشش کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان ائے مان والے اگر تم اللہ سبحانہ و کا تقوی اختیار کرو گے وہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ سبحان اللہ ایک فرقان ہے بدر کا دن ابھی تھوڑی دیر میں بات आएगी دس سے تاریک اغاز میں یومل فرقان حق و بات فرق کر دینے والا کلام ایک حق و بات دن بدر کی بدر کا دن سترہ رمدان ایک یہ قرآن یہ فرقان ہے سورت البک اور اب اللہ کیا فرما رہا ہے ایمان والو تم اللہ کا تخوا اختیار کرو گے اللہ تمہیں فرقان دے گا بات کی بصیرت دے گا اور تمہیں حق و بات میں فرق کرنے کی صلاحیت آتا فرما دے گا سہی آتی تمہاری برائی تم سے دور فرما دے گا وجہ القما تمہیں بخش دے گا اللہ فضل الدین اور اللہ بہت فضل والا ہے يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ أَوْ أَوْ وَا نکال دیں جیلا وطن کر دیں وَيَمْكُرُ اور یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ فرمانے والا ہے. کی طرح حضور علیہ السلام کی اللہ نے وَجَبْ ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیں تو کہو نا یہ بھڑکیا کیوں مارتے تھے ہاں کہو کہ دکھاؤ قرآن کا چیلنج تو قبول کرو ایک سورت ہی ملتی جلتی پیش کر دو مگر ہمت نہ ہوئی انہاد اللہ بدین کہتے کہانی ہے پچھلے لوگوں کی ماں اللہ سما یہ ہے مشکین اور یہ ان کا ضام گھمنڈ کا معاملہ جو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم بھی اس طرح کا نازل کر کے بتا سکتے تو بھائی بتاؤ پیش کرو قرآن تو چیلنج ایک سورج سے ملتی جلتی کو سورج پیش کر کے دکھا دو اس کے بعد وہ بات جو ایک ہے کہ نظر بن ہارثین کا یہ سردار تھا اس نے مجمع میں کھڑے ہو کر اس طرح کی دعائیں کی کیا؟ وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ جب وہ کہنے لگے ان کہاں حق ابن کا اگر یہی تیری طرح سے حق ہے جو محمد پیش کر رہے صلی اللہ علیہ فام فا تر علی نہ پتھر برسا دے ابھی اتنا بن علیم یا اے اللہ ہم پر دردناک آگاد لے آ یہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ مشرق وہ تھوڑی ہوتا ہے جو اللہ کو نہ مانے مشرق وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ پھر شریک کرتا ہے تو یہ بھی دعائیں کرتے تھے گڑبڑ تو کرتے تھے دعائیں بھی اللہ سے کرتے تھے اور یہ مجمع میں آ کے دعا کر رہا تھا یہی تاکہ لوگوں پر اپنا ایک روب جمائے اور اپنوں کو اپنی طرف ہی کھینچ کر رکھے اور مسلمانوں کو کنفیوز کرنا چاہے بھائی دیکھو کیا کہہ رہا ہے وہ کہ اللہ اگر یہ حق حقت ہم پہ نازر کرتے آسمان سے برساتے پتھر یا عذاب لے کر آ اب یہ ضرورت کی بات ہے اللہ تعالی نے اس کے جواب عطا کیا وما خان اللہ علیہ اور اے نبی علیہ السلام اللہ ایسا کہ انہیں آداب دے جب کہ ان کے درمیان یہاں مکہ مکرمہ موجود ہیں وما خان اللہ محما کو فرون اور اللہ عذاب دینے والا نہیں جب تک یہ استغفار کر رہے ہوں اچھا یہ مکی لور کا بیان ہو رہا ہے سورت تو مدنی ہے یہ مکی دور کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے دو وجوہات اللہ نے بتائیں اے نبی علیہ السلام جب تک آپ ان کے درمیان موجود اللہ عذاب نہیں دے رہا اور جب تک استغفار کرتے رہیں گے اللہ عذاب نہیں دے گا ہاں حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور اس کے بعد بدر میں پہلا معارکہ ہوا اور ستر مشرک قتل ہوئے ستر قید ہوئے یہ پہلی قسط تھی عذاب کی جو ان کو دی گئی اللہ نے جو چاہا اس کی ایک حکمت یہ تھی حرم کی حدود پاماللہ ہوں باہر نکلوائے اللہ تعالی نے باہر نکالا ان کو پہلے تو حضور ہجرت فرما گئے ہجرت فرما گئے علی السلام ان کو باہر نکلوا کر اللہ تعالی نے پٹوایا مشرقین کو اور اللہ کی حکمت دیکھیے فتح مکہ دس فتح مکہ آٹھ ہجری میں ہوئی ہے جنگ نہیں ہوئی باقاعدہ حرم کی حدود پامال نہیں ہوئی اللہ کی مشیت میں بات تھی تو آپ آب ابھی موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے رہا دوسرا جب تک اس استغفار کرتے رہیں گے ان مشکل کے بارے میں بھی, بھی تواف تو کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں بگاڑ آ گیا تھا ان لوگوں کے ہاں لیکن اللہ کو پکارتے تھے اللہم غفر لی اللہم غفر لی اللہ عمّہ فرلی اللہ عماء غر اللہ مجھے بخش دے اللہ مجھے بخش دے ان کے کلمات تھے بارہ یہ دو وجوہات اللہ نے بتائی اب ہمارے لیے کیا ہے حضور نے فرمایا علیہ السلام ترمیزی کی روایت ہے جب میں چلا جاؤں گا تو تمہارے لئے اس سے غفار کی امان چھوڑ جاؤں گا حضور فرما علیہ السلام جب میں چلا جاؤں گا تو تمہارے لیے استغفار کی امان چھوڑ جاؤں گا تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں امان عطا فرمائے گا یہ ہے استغفار غفار کی اہمیت بھی اور برکت بھی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اب اللہ بتا رہے آداب تو ان لوگوں پر آئے گا مشکین پر چاہے وہ بدر میں کوڑے پڑیں گے اینڈ سو so آئے گا تو صحیح کیوں فرمایا ومالہم اللہ, اللہ اور ان میں ایسا ہے کیا کہ اللہ عذاب نہ دے وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ اس کی متولی انتظام کرنے والے نہیں ہیں ان اولیا اس کی متولی تو لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے یعنی یہ تو تقوی والے ہیں جن کے جن کے پاس یہ مکہ مقدمہ کا یہ اللہ کے گھر کا انتظام ہونا چاہیے اشارہ ہو رہا ہے کہ اے مشکین مکہ تم اس کے اہل نہیں ہو وما کانا سولہ عند البيت ڈلبئی تھی و مکہ اور اللہ کے گھر کے نزدیک ان لوگوں کی نماز کچھ نہ تھی مگر صرف سیٹیاں تالیاں بجانا فضو العذاب بما کم تم تک پس تم آگاب چکو اس کے بدلے جو تم کفر کرتے تھے یعنی انہوں نے اللہ کے دین کو مذاق بنا لیا کھیل تماشا بنا لیا طاف کرتے تو سیٹیاں بجاتے ایسا تاکہ کوئی کھیل کے میدان میں کوئی بیٹھا اللہ تعالیٰ پر وہ یاد آ جاتی رمضان کی دکان اللہ ابھی تو شاید وہ سنا رہا ہے اس لیے لوگوں کو اسپانسرشپ زیادہ نہیں ملی تو بےچاروں نے جو ہے نا وہ ٹرانسمیشن کو لو پروفائل پہ پر رکھا ہوا ہے اتنی تھوڑی بہت تو ہمیں خبر ہوتی ہے میڈیا کی اوپر سے کہا گیا کہ بھئی سارا جو فلو ہے نا اسپانسرشپ کا ورلڈ کپ کی طرف لگانا تو ذرا ادھر گرما گرمی تھوڑی سی کم ہو گئی مگر ہے ابھی بھی یہ کیا ہو رہا ہے رمضان کے نام پر دکانداری ہو رہی ہے کھیل تماشے ہو رہے ہیں اور وہ کہتا ہے ایک شخص اللہ اس کو ہم سب کو ہدایت پر رکھے بھئی اسٹار کے بعد تو انٹرٹینمنٹ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے ہمارا کیوں رمضان کی رات رمضان کا حصہ نہیں ہے کیا یہ ہمارا انٹرٹینمنٹ کا سیگمنٹ شروع ہو گیا ہے انال اور ایک اور جو فتنہ اور پروموٹ ہو رہا ہے صوفیزم کے نام پر ہمارے ملک کے اندر یہ صوفیزم سو جو صوفیزم سو جو اس وقت ہے ہمارے تو بہت پیارے لوگ تھے اللہ والے شریعت کے پابند ان کی بات نہیں ہو رہی آج جو صوفیزم ازم جو امریکہ کو بھی قبول ہے جو یو کے کو بھی قبول ہے جو جرمنی کو بھی قبول ہے جو اوروں کو بھی قبول ہے جس میں رات میں ڈانس بھی ہوتا ہے اللہ اکبر وہ رومی ڈانس بھی ہوتا ہے میوزک بھی چلتا ہے کچھ اور بھی چلتا ہے پوری رات بیٹھے رہتے ہیں فجر بھی ضائع ہوتی ہے عشاء کا پتہ ہی نہیں ہوتا کھیل تماشا اس کو کہہ رہے دین ہے انہ جہاں بہت سی جگہوں پہ دین کے نام پر کھلواڑ ہو رہا ہے کمرشلائزیشن اس کے اندر آ گئی اللہ تعالیٰ یہ دین فروشی سے دین فروشی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے ادھر سیٹیاں تالیاں تھیں ادھر بھی سیٹیاں تالیاں بہت کچھ آ گئی قوالی کے نام پر کیا کچھ ہونے لگ گیا ہے سارے بینڈ باجے سارا ڈھول تماشا سارا کچھ چل رہا ہے اللہ اللہ ہو رہی ہے رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور بیڑا فرق کیا جا رہا ہے وہ موسیقی کے علاج حضور توڑنے کے لیے بھیجے گئے انہی کو استعمال کیا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے اور تمام علماء فرماتے ہیں حرام سیٹیاں ہیں تالیاں ہیں اور اس کو دین سمجھا جا رہا ہے ان لاہی ہو راج فضوق اچھا یہ مشیقین کا بیان العذاب مما تم پس عذاب چکو اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے ان ندین بے شک کفر کرنے والے وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں عن سبیل اللہ تاکہ وہ روکے اللہ سلحان کے راستے سے ثم علیم حسرت سب وہ خرچ کریں گے پھر یہ ان پر حسرت ہوگا ان کا یہ خرچ کرنا کام نہیں آئے گا اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا فم یوغ پھر یہ مغلوب ہوں گے و لدین کفر اللہ جہن اور جن لوگوں نے کے کے کی کی وہ من اللہ اللہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے لیمیز اللہ من تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے وَيَجعل اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھے جميعا کوئی بنا دے فی جہنم پھر اس کو جہنم میں ڈال دے یہ کفار دشمنوں کا انجام الاحم الخوا الخاسرون یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں کفر غفر لہو ما قد صلف اے نبی علی السلام فرما دیجیے کافروں سے اگر وہ بعد آ جائے تو انہیں معاف کر دیا جائے گا اور جو معاف کر دیا جائے گا وہ جو پہلے گزر چکا وہیں او اور اگر یہ پھر وہی کریں گے فقط موت سنت ال تو یقیناً پہلے لوگوں کی روش گزر چکی ہے کیا مطلب پہلے بھی لوگوں نے سرکشی کی پہلے بھی لوگوں نے کفر کیا پہلے بھی لوگوں نے پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہا دیکھو اللہ نے برباد کر دیا سوریہ آراف میں کتنی قوموں کا ذکر تھا کے رسولوں کی قوموں کا ذکر آ چکا ہے۔ اب قتال کیونکہ بدر کا میدان سجا مزید اثر اگلے پارے میں بھی آ رہا ہے۔ یہ قتال مقصد کے بلکہ مقاصد کے ساتھ ہے۔ نری محض جنگ نہیں مقاصد کے ساتھ ہے۔ فرمایا وقاتلوہم حتتا لا تکون فتنہ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ یکون الدین کل للہ اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ ایسی بات سورہ البکرا آیت عمر 193 میں بھی, بھی ہے وہاں بھی ہم بات کر چکے قتال مقاصد کے ساتھ ہے زمین اللہ کی فتنہ سب سے بڑا کیا اللہ کے بندوں کو آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنے کی اجازت نہ دی جائے اور اللہ کے بندوں کو فری ویل کے ساتھ آزاد مرضی کے ساتھ اللہ کے دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی اجازت نہ دی جائے اس میں رکاوٹیں ڈالے جائیں یہ فتنا ہے سب سے بڑا اس فتنے کے خاتمے کے لیے محنت کرنی ہے اس محنت کی انتہا پر جنگ کا معاملہ بھی پیش آ سکتا ہے وہ بھی اگر کرنا پڑے تو کی جائے گی وہ یقین دین اور دین سسٹم آف لائف نظام زندگی وہ پورا کا پورا اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے ہو جائے ان پھر وہ باز آ فَإنَّ بما عمل بسی تو بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سلحان والا ہے <تصفح> ساتھی ہے اور کیا ہی خوب مددگار ہے یعنی یہ باغی یہ سرکشی ان کی فکر نہ کرنا تم اللہ کے ہو اللہ تمہارا ہے اور اللہ اگر تمہارا ہے تو یہ تمہارے مقابلے میں کھڑے نہیں رہ سکیں گے اللہ تمہاری پشپنا کرنے کے لیے کافی ہے دسویں پارے کا آغاز اور ایک سوال جو سوریہ انفال کے شروع میں آیا تھا انفال ہی کے بارے میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے پہلا پہلا مارکا ہوا مسلمانوں کے ہاتھ مال آیا پوچھا گیا کیا کریں اللہ کے رسول بتائیے پہلا جواب کیا دیا گیا سورت کے شروع میں کلفال رسول یہ انفال مراد مال انیمت سب کس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے چیپز کوئی تمنا نار کو کہ تم لڑو تاکہ مال ملے نا نا نا نا نا اب بتایا جا رہا ہے یہ ذہن سازی ہو رہی اب بتایا جا رہا لو اب ہم تمہیں باتیں کہ اس کو کتنا ملے گا فرمایا <مِنشَئِن> اور جان لو تم کسی چیز میں سے جو غنیمت کے طور پر لو فن اللہ خمو سہ رسول پانچواں حصہ ون پوائنٹ فائیو وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے علیہ السلام ولید القربہ اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے یہ ترجمہ نوٹ کیجئے گا ولید القربہ رسول کے رشتہ داروں کے لیے ولیطامہ ولساکین سبھی اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے یہ ایک بریکٹ ہے اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے مسافروں کے لیے یہ ایک بریکٹ ہے ٹوئنٹی پرسینٹ ون یہاں جائے گا اصل مراد بیت المال اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے مراد یہ بیت المال کا حصہ وہ عام لوگوں کی حاجات پر جو کہ یتیم ہیں مسکین ان پر خرچ ہوگا اور رسول اللہ کا رشتے دار کیوں اسی کے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے گھرانے کے لیے صدقے کو روک لیا تھا صدقہ آپ نے اپنے لیے اپنے گھر آنے کے لیے روک لیا تھا چنانچہ وہ کمپنسن کہیں یا وہ وہاں سے نصرت کہیں امداد کہیں وہ مالے غنیمت میں سے ملے گی تو ون اپوائنٹ فائیو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مراد ان کے رشتے دار یتیم مسکین اور مسافر ان پر خرچ ہوگا باقی جو بچا ایٹی پرسینٹ وہ مجاہدین میں خرچ تقسیم ہوگا جو کہ لڑنے کو نکلے راہ خدا میں اس میں بھی ایک رائے فقہا کی احناف کے ہاں یہ ہے دیگر میں بھی ہے اور عربی ایک رائے یہ ہے کہ جو اپنی سواری خود لے کر آیا اس کو دگنا ملے گا بات اس کے سواری کے بھی اخراجات ہوں گے تو جس کی اپنی سواری ہو اس کو پیدل کے مقابلے میں پیدل چلنے والے کے مقابلے میں دگنا ملے گا باقی بھی تفصیلی احکامات آپ دیکھ سکتے ہیں تفاصر میں ان کنتم تم آمن تم اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر وما انبدینہ یوم النقان یوم الخل جمان اور اس پر جو ہم نے جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ وسلم پر یوم الم الفرقان فرقان کے دن فیصلے کے دن نازل کیا جس دن دو فوجیں آپس میں لڑ گئی تھیں یعنی ایک کفار کا لشکر اور ایک اہل ایمان کا لشکر اگر تم ایمان رکھتے ہو یہ احکام ایمان والوں کے لیے ہیں اور احکام کے پاس جاری کون کرے گا جو ایمان والا ہوگا اور کیا کہا یوم الفرقان کہا اس کو فرقان فرق کر دینے والا دن دیکھ لو کوری آنکھوں سے وہ تین سو تیرہ تقریباً دو گھوڑے ہیں ستر اونٹ ہیں چھ زرہے ہیں آٹھ تلوارے ہیں دس سامنے ایک ہزار کا لشکر چھ سو زر پوش اس میں ہیں سو سوارے گھوڑوں پر کئی سینکڑوں اونٹ ہیں تلواریں بھی خوب ہیں ناشتے کودتے ہوئے شراب پیتے ہوئے محبلے سجاتے ہوئے آئے ہوئے اقدار کا لشکر لے کر اور اللہ نے تین سو تیرہ کو ان کے مقابلے میں فتح فرما دیكھ لو اللہ نے حق اور باطل کا فر تمہارے سامنے كھول كریا و اللہ علاق الدیب اور اللہ ہر ہر شہ پر قدرت ركھنے والا ہے اد ام تم بالغتی دنیا جب كہ تم قریب والے كنارے پر تھے مسلمان مدینہ شریف كے نسبتا قریب قریش دور سے وَهُم بِلْعُدْ وَهُم بِلْعُدْ اور وہ دور کے کنارے پر تھے رکھ کم اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف سے وہ ساحلی پٹی کے پاس سے گزر رہا تھا سبحان اللہ کون سا قافلہ ابو سفیان والا وہ تجارتی قافلہ جس پر اگر اٹیک کیا جاتا تو زیادہ مشکل پیش نہیں آتی لیکن کل ہم نے کیا پڑھا اللہ کیا چاہتا تھا حق کا اور باطل کا معاملہ کر دے واضح جی اللہ نے چاہا کہ مد ہو تمہارا ٹکراؤ ایک ہزار سے ہو حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا اللہ سبحانہ و بالکل واضح فرما دے تو وہ قافلہ تو سامنے سے جا رہا ہے سہلی پٹی کے ساتھ اور جدھر سامنے تین سو تیرہ کے سامنے ایک ہزار کا لشکر کھڑا ہے فرمایا ولاد تم لخ تلف تم فیمی اگر تم باہم آپس میں کچھ طے کرتے کوئی وعدہ کرتے تو اختلاف کر جاتے تم خود طے کبھی کرتے کب ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے کوئی ڈیٹ فائنلائز ہو ہی نہ پاتی لیکن ولا کے قد قبی اللہ عمران خان مفولہ لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ کام پورا کر دے جو اس نے چاہا وہ تجارتی قافل سے شخص کو بڑھایا گیا تھا مکہ کی طرف اس نے جا کر وہاں پر اپنے کپڑے بھی پھاڑے اپنے اونٹ کے کان بھی کاٹ ڈالے اور مکے والوں کو ایک ہلال کا لشکر یہاں سے تیار ہو کر نکلا ہے اور بس یہ معاملہ ہو گیا اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا لیا حلی کا منحل کا بینا تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو کہ کون کس پر گیا وہ بینا اور جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے کہ کس پر زندہ ہے کون حق پر کون باطل پر کون اکبر جی رہا ہے کون باطل پر اللہ نے واضح فرما دیا وان اللہ لسمیع علیم اور بے شک خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ اذ یری کہم اللہ فی منامک قلیلا اور یاد کرو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری خواب میں ان کا افرو کو تھوڑا دکھایا ولو اراکم کثیرل فشلتم اور اگر اللہ ان کی تعداد کو زیادہ دکھاتا تو تم کچھ کم ہمتی دکھاتے ولتنازعتم في الامر اور معاملے میں کو جھگڑا کر جاتے ولیکن اللہ اسلم لیکن اللہ نے بچا لیا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ان کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ مسلمان ہمت پکڑے ان کے مقابلے میں انه علیم بذات الصدور بیشک اللہ دلوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے ویذ یریकुमهم اذ تلتقون فی اعیونکم قليلا اور جب تم عام سامنے ہوئے تو وہ کفار تمہیں دکھائے تمہاری آنکھوں میں تھوڑے بھائی اور اے مسلمان تمہیں ان کی آنکھوں میں دکھایا تھوڑا ٹھیک ہے تاکہ بھرپور انداز سے دونوں ایک دوسرے سے لڑنے کو تیار ہوں اچھا ویسے ہی مسلمان تھے تو کم اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے اس کی خاص وجہ ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر میں پڑھا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر میں تیرہ میں پڑھا کہ بعد میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ان کی آنکھوں میں زیادہ دکھا دیا اس کی ایک حکمت کیا ہے یا ایک وجہ کیا ہے فرشتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے لیکن مسلمانوں کی تعداد اللہ نے زیادہ کر کے دکھائی تاکہ روب ان کے اندر پیدا ہو پہلے تو تعداد تھوڑی نظر آ رہی تھی کفار کو ویسے مسلمان کم تھے تاکہ وہ بھی لڑنے کو تیار ہو کفار بھی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے تازہ زیادہ دکھائی تاکہ ان کے اندر روگ پیدا ہو اور خوب ان کی جو ہے وہ درگت بنائی جائے اور بل فر ستر مشرک قتل ہوئے ابو جہل بھی اس مقام پر قتل ہوا ہے اور بڑے بڑے سردار مشقین کے وہ قتل ہوئے ہیں تو یہ کم دکھایا جانا اور سورال میں زیادہ دکھایا جانا اس کی حکمت کی ریکنسلیشن ہے جو بفسری نے بیان فرمائی لیا تو اللہ امران خانہ مقرولا کہ اللہ پورا فرما دے وہ کام جو ہو کر رہنے والا تھا وہ ان اللہ ترجیح امور اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ سلامت کی طرف ہے اب کیونکہ یہ پہلا پہلا باقاعدہ مارکہ ہوگا ویسے تو آپ کے علم ہے یقینا کہ بدر سے پہلے آٹھ مہمات حضور نے بھیجی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ مہمات میں چار غزوات ہیں غزوہ وہ جس میں حضور خود تشریف لے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم اور چار سرایا سریا واحد ہے سرایا اس کی جمع سریہ اس مہم کو کہتے ہیں وہ ہمارا والا سریہ نہیں ٹھیک ہے سریا مہم سریا اس مہم کو کہتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے تو چار غذبات اور چار سرایا یہ بدر سے پہلے ہیں اور آخری ایک ایک ایکسپیڈیشن میں ایک قتل بھی ہوا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں پھر یہ باقاعدہ پہلا مار کا غزب بدر کی صورت میں ہوا اب کیونکہ مار کا ہوا تو اب اللہ کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں جنگی معاملات کے ذمے میں کیونکہ اب یہ معاملہ شروع ہوا تو یہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا اور آٹھ جی بی میں فتح مکت سرزمین عرب کا یہ سلسلہ جاری رہنا ہے فرمایا ٹکراؤ تم تمہارا سامنا ہو تو سابق قدم رہو ڈٹے رہنا وز کر ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ یہ ہے بہت اہم بات بہت اہم بات اللہ کے لیے نکلے ہو تو اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اللہ سے جڑے رہنا اللہ سے دعا کرنا اللہ کی طرف متوجہ رہنا اور حضور کتنا وقت رہے ہیں پورا حالت سجدہ میں جی پوری رات حضور سجدے کی حالت میں رہے بدر کے دن سے پہلے والی رات وہ اللہ رسول اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاع کرو ولا تنازع اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا اختلاف نہ کرنا یاد ہے عہد میں کیا ہوا تھا درے پر ابھی بدر کی بات ہو رہی یہ ہدایت آ تھی درے پر یاد ہے میں کیا ہوا تھا خطا ہو گئی تھی جی تیس پینتیس سے ہوئی تو ستر صحابہ شہید ہو گئے تھے آپس کے معاملات میں جھگڑا نہ کرنا ڈسپلین کو بریک نہ کرنا فتح تم, تم بزدری آ جائے گی وطد ہے بے شکم اور تمہاری ہوا تمہارا روب اکھڑتا جائے گا وصبرو صبر کرو ان شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ہے بڑی اہم ہدایات جنگی معاملات کے زیل میں بدر کا مار کا پیش ہدایات آ رہی ہیں. ایک نقطہ اور آ, توجہ سے سن لیجے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں نازل تو نہیں کیا نا ساڑھے بائیس سے برس میں قرآن کا نزول ہوا جیسے جیسے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ آگے بڑھ رہی آپ علی السلط و کی مبارک جد و جہد آگے بڑھ رہی ہے جیسے جیسے معاملات پہ اشارہ ہدایت آ رہی بھئی مار ہو گیا مال ہاتھ آگے کیا کریں پہلا سوال یس ارون کا سوال آیا جواب آ گیا پہلا پہلا باقاعدہ مارکا ہوا تازہ تازہ بھی جنگ ہوئی ہے یہ لو ہدایا ایک دو تین چار پانچ چھ سات اب ریلیٹ کرنا یاد رکھنا آسان ہو جائے گا یہ حکمت ہے تدریجن جو گریجولی قرآن حکیم آئے اب برس کی جد و جوہد نبی علیہ السلام کی اور تیئیس ہی برس میں کم و قرآن حکیم کا نزول ہوا تو ایک نقطہ تدریجن آنا گریجولی آنا اس کی یہ حکمت ہے کہ جو سوال آئے اس کا جواب جو سوال آئے اس کا جواب جو معاملہ پیش آئے رہنمائی تاکہ آئندہ ریلیٹ کرنا آسان ہو جائے اور دوسری بات تیئیس برس کی جد و جو ہے سامنے رہے گی تو تیئیس برس میں نازل ہونے والا قرآن خاصی حد تک سمجھ آئے گا ورنہ بہت سارے مقامات اگر وہ تیئیس برس کی جد و جوہ سامنے نہ ہو تو کچھ مقامات سمجھ ہی نہیں آتے یہ نقطۂ اٹھارہویں پارے میں سور نور کے بالکل آخر میں انشاءاللہ ایک مثال کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے آگے فرمایا ملا تکون کل لگینا خراج میری بپورا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتر ہوئے نکلے گی مشکل وری آ انداز اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک ہر جو سارے کے سارے آئے تھے وہ خوشی خوشی نہیں آئے تھے بہت سے بےچارے غلام ہوں گے بہت سے بےچارے ان کے زیر تحت ہوں گے سرداروں کے روک کی وجہ سے آ گئے دل سے نہیں آئے تھے اسدی دلّ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے آئے اللہ <محین> اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے گئے اب سنیے شیطان مردود بھی وہاں موجود تھا جی سنیے اور یہ این چوراہے پر لا کر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اس کی ایک مثال ماشاء اللہ مسکراہٹ آ رہی ہے نا اللہ تعالیٰ اس ملع کی حرکتوں سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسا بے وقوف بناتے اللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور لا کے چھوڑ کر بھاگے گا ادھر بھی یہ ہوگا اور یاد کرو شیتان نے اعمال ان کی اعمال ان کو مزین کر کے دکھا دی ہے اور اس نے کہا لَا النَّاسِ عاش لوگوں میں سے کوئی تمہر غالب آنے والا نہیں وہ وَا جار القم میں تمہارا ساتھی ہوں وہ ایک خدشہ سا تھا کہ کہیں سے کوئی مسلمانوں کو امداد نہ مل جائے خاص قبیلے کا اس کے سردار کی شکل میں آ گیا اور اس نے کہا مشکین کو تم حوصلہ رکھو وہ کوئی تمہاری طرف انگلی بھی نہیں اٹھائے گا میں تمہارے ساتھ ہوں انسانی شکل میں اس کا آنا سابط شدہ بات ہے چنا چہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی فکر کی بات نہیں کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا چلو چلو نک چلو چلو جاؤ جاؤ مسلمانوں کو ختم کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اب سنیے فلم اور جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے نہ کا سہارا تو اپنی ایڈیوں پر الٹا پھر گیا بھاگنے لگا اور ایک سردار کی شکل میں آیا تھا تو جاری بات ہے وی آئی پی تو ملا ہوگا سردار کا دوسری طرف ابو جہل کہاں کدھر جا رہا ہے کتابوں میں ہے کہاں جا رہا ہے کہاں بھاگ رہا ہے کہتا ہے بخالا بری ام من اور کہنے لگا میں تم سے لا تعلق ہو این ارا مالا ترونا بھائی بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو اتنی اقاف اللہ بے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں کہ ہلاک نہ کر دے مجھے یہ کہہ کے کہ بھاگ گیا ابو جہل کو آیا تھا انسانی شکل میں سردار کی شکل بھاگ گیا وہاں سے کیا دیکھا اس نے فرشتوں کا نوزول اب سنیے گا توجہ سے آج ہمارے یہاں ہم بھی ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ بھئی بندہ تو وہ بندہ ہے نیک آدمی تو وہ نیک آدمی ہے صاحب علم تو وہ صاحب علم ہے صاحب کرامت تو وہ ہے جو کچھ کر کے دکھا دے ایسا جو اور کوئی کر نہ سکے وہ مجھے بتائیں بھائی شیطان نے فرشتوں کو دیکھ لیا اب جو لوگ اس طرح کی باتوں کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی کسی کے مقبول ہونے کی علامت ہے تو کیا کہیں گے شیطان اور صحابہ نے نہیں دیکھے فرشتے صحابہ نے نہیں دیکھے ہاں صحابہ نے کافروں کو مرتے دیکھا قتل ہوتے دیکھا آ کے حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ فلاں قتل ہوا یہ فلا قتل ہوا یہ فلاں قتل ہوا ہمیں سمجھا یا رسول اللہ کس نے قتل کیا مسلم شریف کی روایت حضور فرماتے ہیں بھائی اللہ نے فرشتے بھی تمہارے لیے تب صحابہ کو پتا چلا کہ یہ فرشتے تھے صحابہ نے تو نہیں دیکھے شیطان مردود نے دیکھ لیے معیار اگر یہی ٹھہرا تو کس کو بڑا مانیں گے اس افر اللہ ربی من کل بے تو بوئی بھائی نکتا سمجھ آ تو یہ انہونی سی کو کر کے دکھا دے یہ مقبول ہونے کی علامت نہیں وہ ہندو جوگی بھی جادو کر کے دکھا دے گا پھر اور دجال آگے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر جائے گا مانیں گے اس کی کیا استفر اللہ کرامت وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کی اتباع کر کے دکھائی ہے صلی اللہ علیہ وار وسلم یہ ہے اصل کرامت ورنہ یہ بدبخت ملعون یہ تو دیکھ رہا ہے بھاگا یہاں سے اچھا اس نے کہا انی انقاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں بدبخت یہ اگر اللہ سے ڈرتا تو ہم لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں آج جھوٹ بولا اس نے دوبارہ جملہ اگر یہ بدبخت اللہ سے ڈرتا تو آپ اور میں مصیبت میں ہوتے یہ جھوٹ بول کر بھاگا یہاں سے یہ ہے جھوٹا مکار اللہ یہ واقعات ہمیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بتا رہا یہ ہم لوگ تھوڑا مسکرا لیں تھوڑا سا نہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے دشمن ہے تمہارا چوراہے پہ لا کے چھوڑ کر بھاگ جائے گا تمہیں جھوٹ بولے گا ملمہ سازی کرے گا اللہ کا مین شیخان وزین اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیتان مردود صرف و اللہ شدید ریقاب اور اللہ سخت آداب دینے والا ہے ایک رکو اور پڑھتے ہیں پھر ان شاء اللہ چار اکت تراوی عید یقینی مرد اور جب یاد کرو جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرس نہ کہنے لگے غرحا ان لوگوں کے دین نے تو ان کو بھوکے میں ڈال دیا ہے یہ منافق دنیا پرست ایمان والوں کو دیکھتے ہیں جو سبحان اللہ حق پرست ہوتے ہیں کیا ہوتے جی کراچی والوں کے لیے تو بڑا معروف لفظ ہے نا اللہ اکبر اللہ واقعی میں حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے بہت ڈرامہ ہو گیا ہمارے ساتھ بہت ہاتھ ہو گیا ہم لوگوں کے ساتھ اللہ ہمارے شہر کو روشنی عطا فرمائے برکت عطا فرمائے اور باقی ہم پر فرض بڑا ہے ہم لوگ آئے تھے یہاں پر ہجرت کر کے ہمارے باپ دادا اللہ کے کلام کے لیے اس کے رسول کے لیے اس کے دین کے لیے پورے ملک میں قبض ہم پر بڑا ہے سوال اس اور اللہ نے بڑا ٹیلنٹ دیا ہم لوگوں کو باقی سب بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن جب مہاجر مہاجر کوئی کہتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں بھائی تھی ہمارے باپ دادا نے کہے کو ہجرت کی تھی خدا کے بندو اس طرف آؤ تو خیر یہ جب حق والوں کو دیکھتے ہیں منافق دنیا پرس وہ کہتے یہ تو گھر کی فکر نہیں کرتا کیریئر کو نہیں دیکھتا نکل جاتا ہے یہ پگل ہے دماغ خراب ہے اس کا دنیا پرس حق والے کو کیا کہتا ہے یہ دھوکے میں استفت اللہ حالانکہ سب سے بڑے دھوکے میں کون ہے یہی منافک دنیا میں ڈوب کر اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے وَمَن اور جان نکالتے ہیں برحق ہے یہ موت کے ساتھ سلسلہ آداب کا ان کے ساتھ شروع ہو رہا ہے کو آداب حریق اور کہا جاتا ہے کہ دوسرا آداب چکو عذاب پھر کہاں ہے وہ جہنم میں ہاں جیسے اداب قبر برحق ہے کافروں کے لیے سرکشوں کے لیے اسی طرح قبر کی راحت بھی برحق ہے ایمان والوں کے لیے تو بی پوزیٹو اللہ ہمیں قبر والی راحت والی خبر عطا کرے اس کی فکر کرے دعا کرے اور اللہ ہمیشہ کی راحت جنت میں بھی ہم سب کو عطا فرمائے قدمت ان اللہ اللہ یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے عامال آگے بھیجے اور یہ کہ اللہ بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں کہا قبل جیسا کہ آل فرعون کا معاملہ ہوا اور وہ جو ان سے پہلے لوگوں کا معاملہ تھا کفروبی آیات اللہ ان لوگوں نے اللہ سلحان تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اللہ, ان اللہ, لم ان کہ اللہ کبھی اس نعمت کو بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم کو دی ہوتا جب تک کہ وہ بدل نہ ڈالے اس کو جو ان کے دلوں میں ہے اس آیت کو ذرا صحیح پرسپیکٹو میں سمجھ لیں کہ خطا ہو جاتی ہے ہم لوگوں سے اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے یہ بات وہ نہیں ہے یہ بات کیا ہے ایک نعمت ایک قوم کو ملی ہوئی ہے جب تک وہ اپنا نعمت کا مستحق ہونا ثابت کریں گے نعمت ملتی رہیں گی جب وہ اپنے آپ کو غیر مستحق ثابت کریں گے تو نعمت جائے گی بنی سای کو ذہن میں نعمت تو ملی تھی نا غیر مستحق ثابت کی اللہ تعالی نے چھین لی باقی وہ بات اللہ قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ حالت نہ بدلے وہ بالکل صحیح بات ہے اس کے لیے وہ مقام بہتر ہے جا ہدو فینا لنا ہدینا سران کبوت کی آخری آیت جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے اور اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کر دیں گے لیکن یہ نقطہ کیا نیمت ملی بھی ہے جب وہ نہ شکری کریں گے نہ فرمانی کریں گے اللہ اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہو جائیں گے اللہ اس سے نعمت واپس لے لے گا وہ ان اللہ سمیم اور بشرق اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے فرعن قبل جیسا کہ وب بھی اپنی طرف کی آیات کو جھٹلایا <مِذُنُوبِهِن> پس ہم نے انے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر ڈالا وہ غرق نہ اور ہم نے عالِ کو غرق کر دیا بل ظالمین و ظالم تھے اِن دواب بعمد اللہ, اللہ نزیق جانوروں میں سے سے کیا پس ایمان نہیں لاتے. ایک یہود کی طرف ہو رہا ہے توڑی لا لائے پہلے وہ یسرت تھا پھر مدینہ شریف قرار پایا اور تین قبائل یہود کے ان سے معاہدے ہوئے یکے بعد دیگرے انہوں نے توڑ ڈالے پھر ان کے خلاف اقدامات بھی ہوئے یہ نقطہ پہلے بھی آیا آئندہ بھی آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ فہیمات فی الحر میں آپ انہیں جنگ میں پائیں تو انہیں ایسی سزا دیں بہن کہ ان کے ذریعے دیں من جو ان کے بعد آنے والے ہیں لاء یذکرون تاکہ وہ عبرت حاصل کرے اگر یہ معاہدے کے خلاف ورزی کریں تو ان کے خلاف اقدام ہوگا تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکا دینے والا معاملہ اور ان کے خلاف کو سادش کرنے والا معاملہ نہ کریں یہ کبھی کرنا پڑتا اقدام تاکہ دوسروں کو بھی عبرت دلائی جا سکے لا اللہ تاکہ وہ عبرت پکڑے وہ تخافن من اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے بڑا اہم ہے پہلے بھی پڑھ کر آئیں ہے تو اس کی پاسداری کرو اور اگر وہ خلاف ورزی کرے معاہدہ ختم جو کرنے کرو یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر معاہدے ہو اور نیچے سے اندر خان کچھ اور چل رہا ہو یہ چلتا ہے دا قرآن ہے نہیں آپ ملکی سطح اور عالمی سطح پر آ جائیں اوپر اگر معاہدے اور اندر خانے دراندازیاں ہو رہی ہوں اسے نہیں قرآن کی تعلیم کے خلاف حضور کو فرمایا جا رہا ہے اگر ان کی طرف سے دگا بازی کا معاملہ ہے معاہدہ ختم کرے ان کی حوالے کرے اب جو کرنا ہے کرے اِنَّ لا يحبُّ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورس كريم